جب آپ کو کچھ دیا جاتا ہے تب بھی امتحان کا होता ہوتا ہے وہ اور جب آپ سے کچھ چھینتا ہے تب بھی وہ چھیننا آپ کے का امتحان ہی کا پچا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ملے کوئی چیز تو وہاں آپ کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے ایسا نہ ہو کہ آپ کو اندر بڑائی کا جذبہ ابھرائے آپ ناز کرنے لگے. آپ تکبر کرنے لگے کوئی چیز پا کر تو وہاں پر امتحان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پانے کے بعد آپ کے اندر ایسا تو نہیں ہوا کہ بڑائی کا اور کبر کا اور ناد کا جذبہ ابرایا اگر ایسا ہوا تو آپ فیل ہو گئے امتحان میں اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کا دس توازیں ابری آپ کا شکر کا جذبہ آیا تو آپ امتحان میں پاس ہو گئے اسی طرح جب کوئی نقصان ہوا آپ کو تب بھی یہی تب بھی وہ امتحان ہی کا پرچہ ہے یعنی نقصان ہو تو آپ جزا فضا نہ کریں مایوس نہ ہوں کسی کے کسی کو دشمن نہ سمجھ لیں کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے بلکہ اس وقت بھی آپ کی توجہ خدا کی طرف جائے آپ کھوئے ہوئے کی تلافی کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اس وقت بھی آپ کی نفسیات یہ جی اللہ کی طرف متوجہ ہوں نہ کہ کسی انسان کی طرف